گود میں مستقبل ڈالا ہے زیادہ پریشر زیادہ قیمتی چیز عورت کی گود میں اللہ تعالی نے ڈالی ہے کہ اگلی نسل کی وہ پرورش کرے کہاں سے مجھے بتائیے کہ کم تر درجے کا یا کوئی گھٹیا کام ہو گیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فاطمہ تم گھر کے اندر کے کام کاج کرو گی اور علی رضی اللہ عنہ باہر کے کام کاج کریں گے کوئی اس میں اور گھٹیا کی بات نہیں تقسیم ہے کاموں کی تو مسلمان مرد کا مسلمان عورت کا دونوں کا کام کیا ہے کہ وہ کیا کہیں سمے نہ واتارنا ہم نے سنا ہم نے اطاعت کی ردی تو بلا ہی ربن میں راضی ہوں اللہ کے رب ہونے پر وبی محمد ان رسولن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر وبل اسلام دین اور اسلام کے دین ہونے پر عورت کی ذمہ داریاں عورت نبھائے مرد کی ذمہ داریاں مرد نبھائے اب آپ دیکھیں اب تک جو ہم سورہ بقرہ سے پڑھتے چلے آئے ہیں تھوڑا سا ذہن میں اس کو تازہ کر لیجئے مستقل مردوں سے خطاب تھا کہ اچھی طرح عورتوں سے گزارا کرو ظلم مت کرنا تنگ مت کرنا ستانہ مت پھر فرمایا آشرو ہنّہ بالمعروف ان کے ساتھ بھلے طریقے سے گزر کرو مرد کے اخلاق کردار کو بہت ابھارا ہے اس کو دینے والا بنایا ہے اس کو اس کے مقام کا احساس دلایا ہے کہ تم زیادہ فیاضی سے اور نرم دلی سے تم کام لینا یہ بھی کہا کہ بیوی بی پسند نہ ہو تب بھی اچھی طرح گزارا کرنا اس کے ساتھ احادیث میں یہ بات تک ہمیں پتہ چلتی ہے کہ بیوی بی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ تک بولنا جائز ہے اگر آپ کے ہسبینڈ آپ سے کہتے ہیں کہ شادی کے پچیس سال بعد تم میں تو کوئی فرق ہی نہیں آیا بالکل تم ٹوینٹی کی لگتی ہو تو آپ کہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ہرگز کریکٹ کرنے مت کھڑی ہو جائیے اور مردوں کو چاہیے ایسی باتیں کر کے اپنی بیویوں کا دل خوش کیا کریں عبادت ہے یہ بیوی بی کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرنا نفل عبادت سے بہتر ہے اس کے لیے کما کر لانا عن عبادت ہے عین اجر ہے مردوں کے لیے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج میں اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے کوئی ایگو پرابلم نہیں تھا کوئی شو اسلام کے اندر نہیں ہے کہ اگر بچے کا ڈائپر چینج کر دیا تو مرد کی ناک کٹ گئی اور اس پہ بھی آپ دیکھیں کہ مرد سے زیادہ مرد کی مائیں شور مچاتی ہیں ساسیں کہ ہی حال کر دیا مارے بیٹے کا آیا بنا دیا تو یہ عورتوں کا ایٹیٹیوڈ ہے عورتوں کا بھی بڑا پرابلم ہے ان چیزوں کے اندر جب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا میں کوئی ایسا پرابلم نہیں ملتا سب گھر کے کام کاج میں ہاتھ آرام سے بٹایا کرتے تھے بلکہ ضروری کاموں میں آپ اپنی بیویوں سے مشورے مانگا کرتے تھے ان کے مشوروں کا احترام کرتے تھے اور جو اچھا مشورہ ہوتا تھا آپ اس پر عمل بھی کیا کرتے تھے اب یہ ساری چیزیں مرد کی ذمہ داریاں اب تک بتا دی گئیں. اب عورتوں سے مجھ سے اور آپ سے اب خطاب ہے ہماری ذمہ داریاں بتائی جا رہی ہیں فرمایا فس سوالحاتو بس سالح عورتیں کتنا خوبصورت نام ہے نا مومنات بھی کہا جا سکتا تھا وہ بھی بڑا پیارا ہے مسلمات بھی کہا جا سکتا تھا یا نساء بھی کہا جا سکتا تھا کیا لفظ استعمال کیا سوالحاط دین اور دنیا کی فلاح اور اصلاح چاہنے والی بیویاں کیسی ہوتی ہیں قونیتا فرما بردار ہوتی ہیں حدیث میں آتا ہے کہ جو عورت پانچ وقت کی نماز پڑھے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے اور شوہر کی فرما برداری کرے وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گی داخل ہو جائے گی تو سمجھیے کہ شوہر تو جنت کا ایک دروازہ ہے جیسے والدین کی فرما برداری جنت کا ایک دروازہ ہے ہماری زندگیوں میں اسی طرح شوہر کی فرما برداری جنت کا دروازہ ہے جس کو جنت حاصل کرنی ہے یہ کام کر لے فرما برداری اللہ کی بھی فرما بردار اور اللہ کی فرما برداری کے تلے جتنے بھی اور حقوق لوگوں کے ہیں ادا کرنے والی لیکن اللہ کی اطاعت سے اوپر کسی کی اطاعت نہیں ہوگی جیسے کہ حدیث میں آتا ہے لاتا مخلوقِ فیمار سیت الخالق کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی اس حال میں کہ خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو شوہر کی ضرور اطاعت کرنی ہے لیکن اگر شوہر کہتا ہے کہ فرائض چھوڑ دو فرض نماز مت پڑھو یہ بات ظاہر ہے نہیں مانی جائے گی تو یہ تو ایک مومن شوہر رکھنے والی عورت کا ذکر ہے یہ شروع سے آپ بات سمجھ لیجے. وہ عورت جو ایک مومن شوہر متقی شوہر رکھتی ہے اس کو ایسے مومن متقی مسلم اللہ سے ڈرنے والے شوہر کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے قوانتا فرما بردار فلیکسیبل ایڈجسٹ کرنے والی بیوی بات مان لینا کوئی کمزوری کی علامت نہیں ہوتی ہم نے سمجھا کہ پور اعتماد ہونے کا اور ایجوکیٹڈ ہونے کا تعلیمی یافتہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عورت اکڑی رہے انفلیکسیبل ہو جائے دوسروں کو ڈومینیٹ کرے سب سے اپنی بات منوائے خود نہ کسی کی بات مانے یہ تو ریسیپی فار ڈیزاسٹر ہے ایسے رویے سے کبھی محبتیں اور رشتے نہ قائم ہو سکتے ہیں نہ قائم رہ سکتے ہیں اور جہاں تک جھکنے کی فلیکسیبلٹی کی بات ہے وہی وہ جھک سکتا ہے جس کے اندر سمجھیے کہ ایک طرح سے سائل اسٹرینتھ ہوتی ہے جو بالکل بریٹل ہوتے ہیں وہ نہیں جھک سکتے وہ ٹوٹ جاتے ہیں جھک نہیں سکتے بالکل تو فرمایا کہ فسو الحاط تو, تو بس نیک بیویاں فرما بردار ہوتی ہیں حافظات للغیب غیبی بے اللہ اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں یعنی اپنے گھر کی حفاظت کرتی ہیں بچوں کی شوہر کے رازوں کی حفاظت کرتی ہیں یہ ذمہ داریاں بیان ہو گئیں اب شوہر جو ہے وہ قرآن کے مطابق یہ اس کو اچھی طرح نوٹ کیجئے شوہر قرآن کے مطابق اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہے لیکن بیوی بی نہیں کر رہی اب مرد کیا کرے کیا فورن طلاق دے دے آخر قوام ہے کچھ تو کرنا چاہیے کی کیوں طلاق دے رہا ہے فورن یا گھر کے اندر ہی اندر معاملہ سلجھانے کی کوشش کرے تو یہاں پر ہے کہ تم قوام ہو تو لہٰذا تم پہلے گھر کے اندر معاملہ سلجھانے کی کوشش کرو و اللہ تی تخوافون اور وہ عورتیں جن سے تمہیں اندیشہ ہو سرکشی نشوز کیا ہے کہ بیوی بی شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی اس کو گھٹیا سمجھتی ہے شوہر کی کوئی بات نہیں سنتی بس اپنی منواتی ہے زبان دراز ہے بدکرداری کی طرف رجحان ہے گھر کے اندر بچے بھی نگلیکٹڈ ہیں گھر بھی نگلیکٹڈ ہے فساد ہی فساد ہے گھر کے اندر دیکھیے کانٹیکسٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے ورنہ آپ اس آئت کو نہیں سمجھ پائیں گی کانٹیکسٹ آپ کو بتایا یہ حالات ہیں گھر کے اندر نشوز ہے گھر کے اندر بغاوت ہے روبیلین ہے اب شوہر کیا کرے تین آپشنس دیے جا رہے ہیں فعد ون ان کو سمجھاؤ واس کہو دل نرم کرنے کے لیے سمجھاؤ اور ایک دفعہ نہیں اور ڈانٹ کر نہیں نرمی سے سمجھاؤ ایسی بات کرو کہ وہ بات اس عورت کے دل تک پہنچ جائے آپ دیکھیے کہ 50% پرسینٹ عورتیں یہیں سمجھ جائیں گی لیکن اگر نہیں سمجھتی مزید کچھ بیسی کرتی ہیں اب دوسرا آپشن واہ جرو ہن نہ خوابگاہوں میں ان سے علیحدہ ہو جاؤ یہ نہیں کہا کہ بی بی سے کہو کہ تم کمرہ چھوڑ کر بیڈ روم چھوڑ کر چلی جاؤ فرمایا تم ہجرت کرو ایسا کرو کہ تم سٹڈی میں جا کر سو جاؤ یا تم گیسٹ روم میں جا کر سو جاؤ اب جب شوہر اتنا ناراض ہو جائے کہ کمرہ چھوڑ کر چلا جائے تو جب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر تو سوچیں خود بخود دل کی دھڑکن تیز ہونے لگتی ہے کتنا خفا ہے ہسبینڈ 99.99% عورتیں یہی سمجھ جائیں گی جن کے اندر اصلاح کا مادہ ہوگا جن کے اندر حص ہوگی لیکن ہو سکتا ہے 0.1 نہ سمجھیں بے حص ہو گئی ہیں انسینسٹیو ہو گئی ہیں تو بالکل ایز اے لاسٹ ریزورٹ کیا اجازت دی نہ ان کو ضرب لگاؤ ضرب کا لفظ بھی ہم ڈکشنری سے نہیں سمجھ سکتے یاد ہے آپ کو قرآن سمجھنے کے لیے ہم کو انسانوں کی لکھی بھی ڈکشنری کی نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے معنی لینے کی ضرورت ہے ضرب لگاؤ کس طرح لگاؤ جیسے کوئی ہسٹیرک ہوتا ہے تھوڑا سا جھنجھوڑ دیا جائے اس کو شوق ٹریٹمنٹ کے طور پر ابن عباس رد اللہ عنہما نے فرمایا کہ مسواک سے کیا ٹوتھ برش سے ضرب لگا سکتے ہو ہلکا پھلکا ریپرومانڈ اور یہ بھی ہلکا پھلکا ریپرمانڈ جو ہے اس کو بھی کوئی روز مرہ کا معمول نہیں بنا لینا کہ روز صبح ملٹی وائٹمن کی طرح ایک تھپڑ جڑ دیا اٹھا کر نہیں بلکہ سمجھی کا ٹریٹمنٹ ہے کبھی اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے بالکل جیسے طلاق ہوتی ہے انتہائی ناپسندیدہ لیکن کیا کریں ضرورت کے لیے چھوڑ دیا اس کو کہ ہو سکتا ہے کبھی اس کی ضرورت پڑ جائے اسی طرح زرب لگانے کی بھی اجازت ہے لیکن انتہائی ناپسندیدگی کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولی یغرب اخیاروں کو تم میں سے جو اچھے لوگ ہیں وہ نہیں مارتے بالکل ایک نیسیسری سرجری کی طرح جب سرجن کسی کو بنایا جاتا ہے تو اس کو آلات بھی دیے جاتے ہیں اس کے پاس چھری بھی ہوتی ہے وہ سرجری کرتا ہے اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ سرجری کرنے سے فائدہ ہوگا مریض کی جان بچ جائے گی تو وہ سرجری کرتا ہے لیکن اگر ڈاکٹر یہ سمجھتا ہے کہ میں نے سرجری کی اور مرض اور پھیلے گا اور ہلاکت ہو جائے گی تو وہ ٹچ نہیں کرتا اس جگہ کو تو بالکل اصلاح کے لیے یہ کام کرنا ہے اگر ہزبینڈ یہ محسوس کرتا ہے کہ میں نے باغی ہو جائے گی حالات اور زیادہ خراب ہو جائیں گے تو نہ کرے حکم نہیں ہے یہاں تو بس ایک میتھڈالوجی ہے جو بتائی جا رہی ہے اصلاح کی خاطر مجبور مجبوراً اس کو یہ کام کرنا ہے تو اصلاح کی خاطر کرے اگر اصلاح نہیں ہو سک رہی تو نہ کرے اب اس کانٹیکس میں یہ ساری آیات جو ہیں ایک آیت کا ایک لفظ ہے یہاں پر اور کیا ہوا ہے ہمارے معاشرے میں کہ سب کچھ ساری قرآن کی تعلیمات ایک طرف چھوڑ کر شوہر بیوی کے تعلق کو بس اس کے گرد گھما دیا گیا خوب خوب اس کا مذاق بنایا گیا خوب خوب آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کیا گیا خیر جو یہ کرتے ہیں اللہ ان سے خود ہی نمٹ لے گا فی ذرا آج آپ دنیا کی صورتحال پر ایک نظر ڈالیے ساری دنیا میں اور آج نہیں پہلے بھی اور آئندہ بھی مرد عورتوں کو مارتے رہے مارتے ہیں اور مارتے رہیں گے کیوں اس لیے کہ تقوا نہیں ہے اس لیے کہ قرآن پر عمل نہیں ہے اس لیے کہ اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے ان کے اندر اس لیے کہ مرد خود انتہائی باغی اور انتہائی سرکش ہو گیا ہے اور جب وہ ظالم ہے اور باغی ہے تو عورتوں کو بھی مارتا ہے چاہے بیوی ہوں چاہے نہ ہوں ایسے مرد بھی ہیں جو ماؤں کو مارتے ہیں اور پھر بچوں کو بھی مارتے ہیں بوڑوں کو بھی مارتے ہیں سبھی کی شہمت آ ہے مرد کسی مذہب کا ہو کسی مذہب کا ہندو کرسچن بدھ ہو ایتھسٹ ہو ایگنوسٹک ہو کچھ ہو آج کل جو یہ مارتے ہیں اور جو مارتے رہے ہیں یا تو نشے میں ہو کر مارتے ہیں نشے کی وجہ سے یا بیویوں سے بد کرداری کروانے کے لیے ان کو مارتے ہیں یا اپنا غصہ نکالنے کے لیے مارتے ہیں اور اس طرح مارتے ہیں کہ عورتوں کو ہسپٹلائز کرنا پڑتا ہے پاکستان میں بھی مارتے ہیں افریقہ میں بھی چائنا میں بھی امریکہ میں تقریباً 20 سے 30% پرسینٹ عورتیں بیٹرڈ ہیں اور پھر ان کے لیے ریہیبلیٹیشن سینٹرز بنائے گئے ہیں ایک ملین اپنا علاج کرواتی ہیں بڑی بڑی شخصیات کے آپ کو نام مل جائیں گے او جی سمسن کا کیس آپ نے دیکھا اسی طرح پیملا اینڈرسن جانتی ہوں گے ان کے ہسبینڈ نے ایسا ان کو مارا کہ ان کی پیٹھ پر نشان پڑ گئے تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو مار رہے ہیں ساری دنیا میں تو کیا کیا ہے انہوں نے یہ پہلے گئے قرآن خریدا سورہ نساء کھولی کہا اچھا لکھا ہے مارو اب مارتا ہوں ایسے ہوا مجھے بتائیے ان تمام مظالم کا سارے کا سارا الزام اٹھا کر اسلام اور قرآن کے سر پر رکھ دینا یہ تو خود بہت بڑا ظلم ہے اور جو یہ کرتا ہے وہ اللہ کو جواب دے گا فرمایا ف ان اطارنا کم فلا تب تک و ان اللہ کا نعلی کبیرا پھر اگر وہ تمہاری متی ہو جائیں تو خام خواہ ان پر دست درازی کے بہانے تلاش نہ کرو یقین رکھو اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا اور بالا تر ہے مردوں سے یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ موجود ہے جو بڑا ہے اور بالا تر ہے یعنی جتنا اختیار تمہیں اپنی بیویوں پر حاصل ہے اس سے زیادہ اختیار اللہ کو تم پر حاصل ہے قیامت کا دن آنا ہی اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کون کے کیے کا بدلہ دے دے و انخف تم شکوا کا حکم امن ہی و حکم اور اگر تم لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی بی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا اب دیکھیں اگر مار مار کر بیوی بی کو درست رکھنا ہوتا تو یہ حکم کیوں آتا نہیں پھر یہ حکم دیا ہے کہ تم نے اپنی طرف سے کوششیں کر لیں نہیں مانتی اور آپس میں موافقت نہیں ہو رہی تو اب اپنے خاندان کے بزرگوں کو بٹھاؤ اور کوئی اصلاح کی شکل نکالو ان اللہ کا نلیمن خبیر اللہ سب کچھ جانتا ہے اور باخبر ہے اور تم سب اللہ کی بندگی کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ یہاں سے سمجھیے کہ امہات شریعت آ رہے ہیں جو کہ تمام پچھلی شریعتوں میں کامن رہے وابد اللہ ولا تشرک و بھی شعیع و بلوال دینی احسانہ والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرو حدیث میں آتا ہے کہ تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے مگر جو ماں باپ کی نافرمانی اور دل آزاری کرے اس کو آخرت سے پہلے دنیا ہی میں طرح طرح کی آفتوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے وب دل قربا اور کے ساتھ اچھا سلوک کرو حدیث میں آتا ہے جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رسق اور عمر میں برکت ہو اس کو چاہیے کہ سلا رحمی کرے یعنی رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے ولیطام ول اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ و, و جار دل قربا و جارل جنوبی و اور پڑوسی رشتہ دار سے اجنبی ہمسائے سے پہلو کے ساتھی اور مسافر سے اچھا سلوک کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے مجھ کو پڑوسی کے بارے میں برابر وصیت کی یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ ان کا وراثت میں حصہ ہوگا جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہو وہ پڑوسی کی عزت کرے پڑوسی کی عزت کرے اور پڑوسی کا خیال کرے اور ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ رات رات بھر فل والیوم میوزیکل پروگرامز چل رہے ہوتے ہیں کسی کو احساس نہیں ہوتا کہ پڑوسیوں کو کتنی اذیت کتنی تکلیف ہو رہی ہے ہو سکتا ہے کوئی بیمار ہو کسی کو پڑھنا ہو کوئی سونا چاہتا ہو لیکن بالکل ہی ہمارے ہاں سے یہ سوک سنس جو ہے وہ نکل گیا ساتھ ہی ساتھ صاحب بل کا بھی ذکر کیا گیا پہلو کا ساتھی سفر میں کوئی آپ کا ساتھی ہو بس میں ٹرین میں جہاز میں ساتھ بیٹھا ہو اس کا بھی خیال کرو کلینک میں آپ کے ساتھ کوئی بیٹھا ہو کسی کا بچہ زیادہ بیمار ہے آپ کے بچے کو صرف کھانسی ہے اس کو اپنی باری دے دیجئے کلاس میں کوئی ساتھ ہے آفس میں ساتھ ہے یہ سب پہلو کے ساتھی ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے وہ ماں ملکت ایمان اور ان لونڈی غلاموں سے اچھا سلوک کرو جو تمہارے قبضے میں ہیں آج کل تو لونڈی غلام ہیں بھی نہیں آج کل تو سرونٹس ہیں نوکر ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اس کی تاکید ہے بچوں سے کہنا چاہیے کہ ان کی عزت کریں ان کے برتن الگ نہ رکھیں اپنے نوکروں کو اچھوت بنا کے مت رکھیں انٹچبلز نہیں ہے نا یہ تو ہندوؤں کا تصور ہے انٹچبلز کا ہمارے ہاں تصور نہیں ہے کسی کا منہ ناپاک نہیں ہوتا کرسچن ہو یا ہندو ہو اس کا برتن اگر وہ ہمارے گھر میں آتا ہے آپ کی جو کام کرنے والے سرونٹس اگر ہندو ہیں یا کرسچن ہیں وہ برتنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں یا گلاس میں پانی پیتے ہیں تو وہ برتن ناپاک نہیں ہوتا کہا یہ کہ ہم اپنے مسلمان جو ہمارے نوکر ہیں ہم ان کے برتن الگ کر کے رکھ دیں اس طرح کا ڈسکریمنیشن اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ان کو اچھا کھانے کو دیں جو خود کھائیں ان کو کھلائیں اعلیٰ اخلاق اس وقت تک انسان میں آ نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے سے کمتر لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے نہ دکھائے تو دکھاوی کی ریاکاری کا اخلاق نہیں اصل اخلاق اس کے یہاں پر آداب اور شرائط اور اس کے مستحق لوگوں کا حال بتایا جا رہا ہے یہ لوگ ہیں جن سے تم اچھا سلوک کرونیٹی آف لیبر بڑی چیز ہے ان اللہ منکانا مختالا یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو خود پسند اور فخر کرنے والا ہو اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے اسے چھپاتے ہیں خاص طور پہ نوکروں کے زمین میں آپ دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ زیادہ پیسے نہ دیا کرو پھر ناوزوب اللہ کیسی بات کرتے ہیں یہ تھرڈ کلاس لوگ ہمیں کیا پتا اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے پھر کہتے ہیں ان کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں زیادہ نہ منہ لگانا ناوز باللہ حالانکہ ابھی سورہ نسا کے شروع میں ہی بتا دیے کہ تم سب ایک ہی والدین کی اولاد ہو کوئی اعلیٰ اور گھٹیا نہیں ہے پیسہ اعلیٰ اور گھٹیا ہونے کا معیار نہیں ہوتا تم نے اس لیے ان کو گھٹیا سمجھا کہ وہ تمہارے کام کاج کرتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم تو اس لیے اپنے نوکروں کے برتن الگ رکھتے ہیں کہ ان کے منہ بڑے گندے ہوتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ جو ہمارے گھر مہمان آتے ہیں بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کے کیا ہم پہلے ان کی ڈینٹل ہائیجین دیکھتے ہیں کہ ذرا ٹیسٹ تو کراؤ تمہارے منہ میں کیویٹی ہے کہ کی نہیں اچھا کیویٹی ہے ہمارے گلاس میں نہیں پی سکتے کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے تو غلط کام کر کے جسٹیفائی کرنا اس کام کو مزید زیادہ اللہ کی نظر میں برا بنا دیتا ہے تو خود بھی بخل کرتے ہیں ضروریات ہوتی ہے نوکروں کی اتنی بڑی بڑی ان کی فیملیز ہوتی ہیں اتنی ان کی کم کمائی ہے مہنگائی کا حال تو آپ دیکھیں پھر جب یہ پیسے لینے آتے ہیں سو دو سو روپئے مانگتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم, پورا ہی نہیں پڑتا کسی طرح پورا ہی نہیں پڑتا ہم گزارہ کر کے دکھائیں ذرا تین یا چار ہزار روپئے میں چھ یا سات بچے ہم پال کے تو دکھائیں کیسے پورا پڑے گا تو خود بھی نہیں دیتے اور دوسروں کو بھی پھر یہ کہتے کہ تنخواہ نہ پڑھانا ریٹس نہ خراب کرو ریٹ خراب کر ہو نہیں اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں فرمایا ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کون عذاب مہیا کیا ہے موہین کیوں کہا کہ یہ بھی تو تم کتنا رسوا کتنا بے عزت کرتے ہو کم تر طبقات کے لوگوں کو اللہ تو پھر سب کا رب ہے نو تمہارے نوکر کا بھی رب اللہ ہے تمہارا رب بھی اللہ ہے اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں وہ درحقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روزے آخر پر دیکھیں نا اپنے گھر میں نوکر کو تو صحیح کھانا نہیں دیتے باسی روٹیاں دیتے ہیں اگر نوکر کہیں تازہ روٹی مانگ لے کہتے ہیں لو کیا دماغ خراب ہو گئے کہتی ہیں تازہ روٹی چاہیے اور جب دکھاوے کا کام ہو تو ڈونیشنز دینے کو اور تصویریں کھچانے کو ہزاروں لاکھوں دے دیتے ہیں یتیم خانے بھی چلا رہے ہوتے ہیں بڑی بڑی ان کے ناموں کی تختیاں بھی لگی ہوتی ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے اگر واقعی غریبوں سے ہمدردی ہے تو سب سے پہلے جو اپنے گھر کے اندر غریب کام کرنے والے ہیں سب سے پہلے تو ان سے ہمدردی ہوگی اور شیطان اس طرح کی بری بری باتیں سکھاتا ہے وہ میں یقنِ لَهُ القرین فَسَاءَ قرینہ سچی ہے شیطان جس کا رفیق ہوا اسے بہت ہی بری رفاقت میسر آئی آخر ان لوگوں پر کیا مشکل آ جاتی اگر یہ اللہ اور روزے آخر پر ایمان رکھتے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپانا رہ جاتا اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا اگر کوئی ایک نیکی کرے اللہ اس کو دگنا کرتا ہے اور پھر اپنی طرف سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے فیفا تو کیا ہوگا جئنا من منکل امت بشہید جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے ج شہید اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں پر یعنی ان مسلمانوں پر ہم آپ کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے قرآن کی تلاوت سننے کی ایک دفعہ فرمائش کی جب تلاوت کرتے ہوئے وہ اس آیت پر پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہس بک ہس ٹھہر جا ٹھہر جا سر اٹھا کر جو انہوں نے دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے یہ آیت آپ پر بہت بھاری گزری اپنی ہی امت کے خلاف گواہی دینا آسان کام نہیں وہ رسول جت کے بارے میں قرآن نے گواہی دی ہے کہ ان کل نظیم بے شک آپ تو اخلاق کے بہت بلند مرتبے پر فائز ہیں جب اپنی امت کی ایسی بد اخلاقی ان کے سامنے آئی گی ایسی بدعمالی ان کے سامنے آئی گی تو کیا حال ہوگا شاید اس آیت کو پڑھ کر آپ کو اپنی امت کی نافرمانی اور بے عملی کا خیال آ گیا ہو آج ہم خود ذرا مسلمانوں کا جنرلی حال دیکھ لیں مسلمان مرد وہ اپنے چہرے کو سنت سے سجاتے شرماتے ہیں مسلمان عورتیں ازواج اور بناتے رسول کی طرح پردہ کرتے شرماتی ہیں اس جیسا حال ولی اختیار نہیں کرنا چاہتی سنت ہم کو نہ شادی بیاہ کی رسومات میں نظر آتی ہے اور نہ موت کی رسومات میں حدیث میں آتا ہے مرغب مر ان سنتی فلئی مننی جس کو میری سنت پسند نہیں اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں عیسائیوں کی اور ہندوؤں کی سنتوں کو سینے سے لگایا ہوا ہے اور رسول کی سنتیں پیروں تلے اور دعوے اتنے بڑے بڑے کہ سب نبیوں سے پیارا ہمارا نبی دعووں سے اللہ دھوکا نہیں کھاتا معیشت کو دیکھ لیں بالکل وہی سود جس سے کہ سختی سے منع کیا گیا اور یہودیوں کو بھی منع کیا گیا تھا شاید کبھی زندگی میں رک کر یہ غور ہی نہیں کیا کہ رسول نے کن کن باتوں کا حکم دیا ہے کوئی اگر اللہ کا بندہ بتائے تو یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ بھائی صرف سنت ہی تو ہے سو so واٹ کیا فرق پڑتا ہے کر لو تو بھی ٹھیک ہے اور نہ کرو تو بھی ٹھیک ہے یہ ایک ایٹی ٹیوڈ ہے لاپرواہی کا سا کہ کر لو تو بھی ٹھیک ہے اور نہ کرو تو بھی کیا حرج ہے ہاں ٹھیک ہے دنیا میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن آخرت کا انجام بتا دیا گیا یوما دن اس دن یب الدین رسول بہم العرب اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی اور ان کی نافرمانی کرتے رہے تمنا کریں گے کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں ولاء یک تمون اللہ حدیثہ وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے یا ایلدین آ منو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو لا تقرب و سولا تاون تم سکارا ہتہ تاڑ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ تم کیا کہہ رہے ہو شراب اربوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی رفتہ رفتہ اسے گریجولی روکا گیا یہ دوسری ہدایت ہے جو یہاں پر آ رہی ہے اور کس طرح روکا گیا سزائیں نافذ کر کے نہیں یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے بلکہ پہلے محبت کی طاقت سے روکا گیا مومنوں کو جو اس وقت تک مومن یعنی کہ لوگ تھے اور جو ہی شریعت آئی تھی وہ اس پر عمل کر رہے تھے نماز فرض ہو چکی تھی نماز پڑھتے تھے نماز سے محبت کرتے تھے شراب کی چونکہ غربت نہیں آئی تھی شراب بھی پیتے تھے شراب ان کو پسند تھی لیکن نماز شراب سے زیادہ پسند تھی زیادہ محبوب تھی شراب میں جب سرور ملتا تھا لیکن نماز میں بھی ان کو سکون ملا کرتا تھا بہت سے لوگ اس آیت کے آنے کے بعد سمجھ گئے کہ ان قریب شراب جو ہے وہ حرام ہونے والی ہے اور انہوں نے اس کو اسی وقت چھوڑ دیا تھا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو اسی طرح جنابت یعنی ناپاکی کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو اللہ یہ کہ راستے سے گزرتے ہو اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو اور پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مساح کر لو یہ تیمم کے جو احکامات ہیں تیمم کے انشاءاللہ شاء آگے سورہ معدہ میں بھی ہم پڑھیں گے یہاں وضو اور تیمم دونوں کا ذکر ہے جو پاکی اور ناپاکی کے مسائل ہیں تہارت غسل وضو کے احکامات ان کا علم فرض عین ہے ہر انڈیویژل انفرادی طور پہ ہر مسلمان کو ان احکامات کا علم ہونا چاہیے اس لیے کہ ساری عبادات کی قبولیت کا دار و مدار پاکی نا پاکی پر ہے اس میں کیئرلیس نہیں ہونا چاہیے انسان کو تو پیمپلٹس بھی باہر اسٹال پر موجود ہیں آپ چاہیں تو وضو کے احکامات کے بارے میں اور غسل کے احکامات کے بارے میں وہاں سے بھی آپ علم حاصل کر سکتی ہیں معلومات مل جائیں گی انَ اللہ کانفو غفورہ بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخش فرمانے والا ہے تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا ہے وہ گمراہی کے خریدار بنے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم راستے سے بھٹک جاؤ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور تمہاری حمایت اور مددگاری کے لیے اللہ ہی کافی ہے جو لوگ یہودی بن گئے ہیں یہ بن گئے کا لفظ من الدینہ حادو کہ اللہ نے تو ان کا نام مسلم رکھا تھا تقاضا تھا کہ تم مسلم رہنا لیکن انہوں نے اپنا ہی ایک گروہی نام رکھ لیا من الدین جو لوگ یہودی بن گئے ان میں کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کے محل سے پھیر دیتے ہیں اور دین حق کے خلاف تان کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو موڑ توڑ کر کہتے ہیں سمیعنا و عرصہ یعنی ہم نے سنا اور پھر آہستہ سے کہتے تھے ہم نے نافرمانی کی. غیرہ مسمئن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات سنانی ہوتی تھی تو کہتے تھے اسما سنیے پھر کہتے تھے غیر مسمئن ایک مطلب یہ بھی اس کا تھا کہ بھئی آپ اتنے عظیم ہیں کہ کوئی آپ کو کیا بات بتائے ایک اور مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ بہرے ہو جائیں یہ ان کے زمانی جملے ہوا کرتے تھے رائنا حالانکہ اگر وہ کہتے سمینا و اتارنا و اسماں اور انذرنا تو یہ ان کے لیے بہتر تھا اور زیادہ درست طریقہ تھا مگر ان پر تو ان کی باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پٹکار پڑی ہوئی ہے اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں تو یہ ان کا اس میں طریقہ آج قرآن کی آیات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرنا اور چونکہ ہم مسلمانوں میں اکثریت قرآن کو پڑھی ہوئی نہیں ہے تو ہم ان کی باتوں میں جو تحریفات وہ دین کے نام پر پیش کر رہے ہوتے ہیں ہم ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں ان کے ہتکنڈوں سے بچنے کا واحد علاج کہ ہم خود قرآن کو کھولیں اور تھوڑا زندگیوں سے وقت نکال کر اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں یا یادین اوت الکتابہ آمن و بیما نزل من قبل وجوہ فنا ردا ادبارها او نل انحم کما اصحاب السبت وقان امر اللہ مفعولا اے لوگو جنہیں کتاب دی گئی تھی مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہے اور جو اس کتاب کی تصدیق اور تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی اس پر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے کر دیں تمس کا مطلب ہوتا ہے مٹا دینا جیسے فیچرز بالکل فلیٹ کر دی جائیں مٹا دی جائے چہرے بگاڑ کر پیچھے کر دیں یا ان کو اس طرح لانت زدہ کر دیں جس طرح سبت والوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا جس سزا کی یہاں پر وارننگ دی جا رہی ہے اس میں ان کے عمل کی مشابہت ہے ریزمبلنس ہے پیغمبر کا مذاق اڑانے کے لیے منہ اور لہجہ بگاڑ بگاڑ کر الفاظ کا کچھ سے کچھ بنا دیتے تھے حق سے منہ مو موڑنا عادت ہی بنا لی تھی تو لہٰذا اسی سزا کے مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے چہرے ہی مٹا دے فرمائے وقانہ امر اللہ ہی اور یاد رکھو کہ اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا اس کے ماں سے دوسرے جس قدر گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا اس نے تو بہت بڑا جھوٹ گھڑا اور بہت سخت گناہ کی بات کی تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو بہت اپنی پاکیزگی نفس کا دم بھرتے ہیں حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی جس سے چاہتا ہے عطا کرتا ہے ان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جاتا اپنے آپ کو پاکیزہ کہنا اپنی نیکیوں کا تذکرہ کرنا لوگوں کے سامنے یا ایک اور بھی طریقہ کچھ نظر آتا ہے اپنے آپ کو بہت نیک ظاہر کرنے کا کہ لوگ خود کہتے ہیں کہ ہم بڑے گناہگار ہیں ہم بہت گناہگار ہیں وہ دراصل یہ چاہتے ہیں کہ آگے سے ہم یہ کہیں کہ نہیں نہیں آپ بالکل گناہگار نہیں ہیں اگر آپ گناہگار ہیں تو ہمارا کیا ہوگا آپ تو اتنے نیک ہیں آپ نے فلاں بھی کام کیا اب سوچیں کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے گناہگار ہیں اور آگے سے ہم جواب دے دیں کہ ہاں واقعی آپ بڑے گناہگار ہیں ہمیں تو بڑی فکر ہے